اسکولی تعلیم میں کار پائی یہ جو موقف ہم سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہم تمام تر مسلمانوں کی تباہی بربادی اور ضلعت و خواری کا ذمہ دار اسکولی تعلیم کو ٹھہراتے ہیں حفیظ نے اسی کو حفیظ کا بالکل بیان ہمارے مطابق ہے حفیظ جالندری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 کہ دل گرما دیا تھا اللہ اکبر نے ماں کی گود نے ابھی گوری نہیں دی تھی کہ اللہ اکبر کا نارا میرے دل میں گرما میرے دل کو اللہ اکبر کے نارا نے گرما دیا نہ الٹا تھا بھی مضمون نے کا ورق میں نے لیا تھا بھائی بسم اللہ سے پہلا سبق میں لے ابھی بالکل بچپنے میں تھا بسم اللہ کشمیر ابھی ملبو سے گویائی تھی پوری ابھی ملبوس کو آئی ن تھا پوری طرح پہنا کسی کھا تھا زبان تم ہو ود کہنا ابھی پورا بولنا ہی نہیں آیا تھا کہ میں نے کلو و اللہ و حد سیکھ لیا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 پدر جس پدر جس دن ہوا تھا سو مسجد ر میرا دہن حمد خدا سے ہو چکا تھا یاشنا میرا <تصفح> میرا باپ جب مجھے انگلی لگا کر مسجد کی طرف لے گیا تو مجھے الحمدللہ للہ مجھے مسجد میں لے جایا گیا قرآن پڑھنے کو خدا اور مصطفیٰ کی راہ میں کو دین کا سبق قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں خدا جل شان اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک علی وسلم کے راستے میں آپ کا بچہ جوان ہونا چاہیے تو اس لیے مجھے اب آگے استاد صاحب کی صفت بیان کرتے ہیں کہ استاد کیسا تھا ہاں مسجد کا استاد آج کا لٹو پٹو نہیں تھا آج کے جیسے دنیا پرست ہے جی یہ لاٹو ملا جو ہوتے ہیں جس طرح چودھری اور محلے دار ان کو پھیرتے ہیں ساتھ ساتھ پھیرتے رہتے ہیں گلی والے ملا وہ فرماتے ہیں میرا استاد کیا تھا ایسا نہیں تھا سنو کیا تھا میرا استاد حق آ تھا مرد مسلمان تھا پرستارے خدائے پا کھا پا بند پور تھا خدا حق حق آ گیا حق سے کبھی خبر نہیں تھا حق جانتا تھا کہ حق کیا مرد مسلمان تھا کافر نہیں تھا رشتارے خدا پاک تھا اور قرآن کا پابند نہیں پابند تھا تعلی پڑھنے والا نہیں تھا چلنے والا تھا <تصفح> آج کے ملہ تو پابند انگریز کے یہاں پابند سکول کیا ہے انگریزی تعلیم کیا ہے انگریزی تعظیم کے لانتی اور پڑھاتے قرآن ہیں وہ کہتے ہیں میرا استاد قرآن کا پابند <تصفح> تھا <تصفح> وہ مسلم تھا بہت ہی صاف سادا تھے سلس کے سادہ اصول کوئی تکلف بناوٹ فیشن اجاشی بدماشی کا کام نہیں کرتا تھا ہمارا استاد جیسے آج کے بولنا فیشنی ہے وہ فیشنی نہیں تھا وہ مسلم تھا بہت ہی سانساد وہ, وہ کہتا تھا کہ محمد ہے رسول کے عقیدہ بیان کر رہا ہے بھائی عقیدہ اسے ایمان تھا مان ہی مت پر فرشتوں پل کتابوں پل سنو پر مت پڑھ عقیدہ مسلم بیان ہے عقیدہ مسلم ہے بھائی کہ خدا کو ایک مانو محمد پاک کو رسول مانو تمام نبیوں کو مانو فرشتوں کو مانو کتابوں کو مانو قیامت کو مانو اور تقدیر کو مانو اصول سکا بیان کر دیا محبت نے سکھائی تھی خود تمیلے سکو نظر آتا تھا عرب سہارا دہشت سکو فرماتے ہیں میرا استاد اللہ رسول کا عاشق تھا محبت تھا اس وجہ سے نیکی بدی اور برے اچھے کی پہچان جو کر لیتا تھا اس کا دل, دل تمیز رکھتا کیوں کیا اہل محبت ہمیشہ باتمیز ہوتے ہیں بے تمیز جس کو برائی نیکی ارے بھائی اچھائی برائی اور نیکی بدی اور کفر اسلام اور سنت و بدت اور حق باطل کا پتہ ہی نہ چلتا ہو تمیز ہی نہ رکھتا ہو وہ دل منافق وہ دل, है دل, है دل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 اور ملا اور پیر کے قتل کیے ہوئے مسلم تیرے وہ وش... تیرے دل کا شیشہ اب وہ آئے شیشہ وہ صاف نہیں رہا جو تمہیں سب کچھ دکھاتا تھا تیرا دل تمیز کر لیتا تھا آج, آج تم اندھا ہو چکا ہے تیرا دل اندھا ہو چکا تجھے حاکموں حکومتوں لانتی انگریزی حکومتوں اور لانتی بلاؤں اور انگریزی پیروں نے تجھے برباد کر دیا تیرا دل بندھا ہو گیا اس وجہ سے اب تو کہتا ہے حضرت وہ بھی قرآن پڑھتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے بتاؤ کہ اس کو چھوٹا کہیں لانتی ایک صدیق کے اکبر کو کافر کہتا ہے دوسرا ان کو اس تمام صحابہ کا سردار کہتا ہے اور تو کہتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے یہ بھی قرآن پڑھتا ہے لانتی تمہیں اتنا نہیں کہ قرآن تو صدیق اکبر نے دیا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پر پیرا صدیق اکبر نہ دیتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں زمین پر خدا کی عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے جو سنو تقسیم پتری کے حوالے سے بیان کرتا ہوں حضرت فاروق اعظم اللہ اکبر خود ہو گئے تھے فرماتیاں جو کہے محمد فوت ہو گئے میں مار دوں گا حضور چلے گئے ہیں واپس آ جائیں اس کا مطلب ہے ان کے قدم لگ گئے ہے عثمان گنی اٹھنے کے قابل نہیں تھے ٹانگے جواب دے گئی علی غاروں میں منہ کہہ گئے تھے غاروں میں چھپ گئے تھے ایک سدی اکبر تھا صدقے جاؤں جو نبوت کے اس راستے پر کھڑا ہو کر لوگوں کو پیرا ہے وما محمد اللہ رسول محمد رسول ہے کو خدا تو نہیں موت تو ہر رسول کو آتی ہے خدا کو نہیں معلوم ہوا جہاں عمر بھی جواب دے گئے جہاں عثمان غنی جواب دے گئے جہاں مولا علی جواب دے گئے وہاں پر قائم رہنے والا صدیق اکبر اخبار مسلا کہتا ہے کس کہ کو سچا کہیں کس کو جھوٹا کہیں لاکھ لانات یہ دل مسک ہو چکے ہیں اور کیا ہے سمجھنی بات کیا محبت دل نے سکھائی تھی آج کا برائلر اہل محبت ہونے کا دعوی کرتا ہے اور پھر اس لائن کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ حق کیا اور باطل کیا قیرت کیا اور بغیر تھی کی کیا ماں بہن کو نچ... ننگا نچ... ماں بہن کے پردے اتار کر سکولوں میں ادھر ادھر بھیج کر پھر کہتا ہے ترقی کر رہا ہوں اور ابھی کہتا ہے پھر بھی کہتا ہے دعویٰ یہ ہے کہ میں اہل محبت ہوں اور دلے اہل محبت بھی کبھی دلے ہوتے ہیں عجیب بات ہے نظر آتا تھا عرب باز بہشت سہارا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 وہ کہتا اچھا محمد کی محبت جان ایماں ہے بنا بہادت ملت ہے پشتی بان ایماں ایمان کی محبت ہے نظر ڈالی نہ تھی اس نے کبھی اس باب زینت پر فرماتے ہیں پھر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 کیوں آخر اس نے قرآن پابند بندے قرآن تھا نا تو قرآن سبق دے رہا ہے سناؤ قرآن باق سبق دیتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساز و سامان کی طرف نظر اٹھا کر مت دے اس کو کہتا ہے نہ یہ تاخیر نہ یہ اشتہار کہ ہمیشہ کافوں کے ساز و سامان کو حقیر سمجھنا ہے اس کو عزت کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھنا اللہ! ایسے نہیں کہہ رہا جم دیکھیں جمول جوام اصولی اصولی جم الجوام امام ابن سبکی کی جو اصول ہے فقہ پر کتاب ہے فقہ شافی اور فقہ میں فکا اصول فقہ فی اور اصول فقا شافی ہے جی جامع بینت طریقین جس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر یہ مثال بھی لکھی ہوئی ہے اور ساتھ یہ ناز کی قسم بھی لکھی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں ناج استحکار کیا کہتے ہیں اخیر جا بابو حقیر اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اشتحار کو ظاہر کرنے کے لیے جب کافروں کا سامان کافلا آگے گزرتا نا آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی تو آپ اپنا کپڑا شریف اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیتے صحابہ پوچھتے ضرور ایسا کیوں کرتے پرما مجھے حکم آیا لا تمنا ادھر دیکھنے نہیں بھوکی طبیعت کے بغیرت مت ہیں یہ بغیرت ملا پیر ہوئے جو انگریز کے برتن دیکھ کر میرا پیو پیچھے رہ گیا سی میں اگے جا رہا تو لائ بنے میں یہاں پر ہمارا کلندر بولتا ہے کلندر اقبال فرماتا ہے نہ کر سکا سیرا لکل سکا مجھے چلو دان سے فرنگی سرما تھلیا کدی کہتے ہیں اپنے آپ کو مخاطر ہوتا ہے اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا س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 اپنی خود ہی کو قائم رکھنا ہے تو پرماتے ہیں پھر تو اپنے پٹ پورانوں میں گزارا کر اگر دلہ بننا ہے بےغیرت بننا ہے بہمان بننا ہے ماں بہن کو داؤ پر لگانا ہے تو پھر کتا آ جا آ جا پھر انگریز کے جوڑے بہت ہیں تھری پیس ہیں سمجھ نہیں لگی بات او اے ساڈی تھریکی چاہتے کسے دے میاں سونے دے برتن دیکھ دے, دے اپنے مٹی دے نہیں ترٹی دے یہ بھے بندے کا کام ہو گئے جو کہیں دے برتن سونے دے دیکھ ڈیکد اپنے مٹی دے تروڑی بیٹھا ہوئے پاگل دا پتر بننا ہے یہ بھکے نے کھکولی لانتی اگریز کا ڈگ پہ اللہ دے فضل چپتے نہیں وے ہاں ایمان لال حدیث پاک میں آتا ہے دنیا کی کسی چیز کو جب کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو میں زلی لکھ دیا جاتا ہے کہاں بیٹھے ہوا بننا ہے تو نظر ڈالی تھی اس نے باب زینت پر خدا رحمت کرے اس پاک بالو پاک زینت نت پر تھا تابے فرمان قرآن شریف اس کا رہا وقف ریاضت بھر رہا وقفے ریاضت عمر بھر جسم نہیں فس گا فرماتے ہیں عمل ہمیشہ قرآن کتاب رکھتا تھا جسم کا استاد میرا کمزور تھا لیکن اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اور عام طاقتور ہو کر خدا کی عبادت کے قریب آنا نہیں پسند کرتے ہیں اگر آ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پھنس گیا وہ انگریزی بادشاہی پر نہیں وہ صرف اسلام کی بادشاہی وہ قائل تھا فقط اسلام ہی شاہی پر ہی کی شاہی کا دیا کرتا تھا کا تمام بچوں کو علم الہی کا سکت دیتا تھا علم تباہی نہیں دیتا تھا خدمت ملت کا رشتہ اسی فن میں بس نے خدمت دن کی خدمت میں مصروف رہتا تھا اور اسی میں میرا استاد اپنے مزار میں چلا گیا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 سبحان اللہ تو فرمایا ٹوٹے شکستہ بوریاں ہوتی تھی ٹوٹی بوریوں پر ہم بیٹھے بوریوں پر ہم سے ہم عمر اپنے آپس میں کھل بھی لیتے تھے ہم ہنجی ہنس لیتے تھے مسکرا لیتے تھے لیکن ہم عمر کو اس بڑا پابند قرآن تھا لمبی عمر کو زیادہ عمر والے کو بچہ بیٹھ کر لیتا تھا ایسے وجہ سے ہم سن سبق سے پیشتر کو سبق سے پیش کر قرآن کو جھٹ کر چومتے جالا وہ فرماتے ہیں جب قرآن کو اٹھاتے تھے تو سپولی چون کر سر کہ ہمارے اللہ کا کلام ہے بچوں میں اتنا ادب اور تعظیم تھا توجہ نہیں سمجھ میں توجہ سے کہیں وہ آوازِ ازاں پر ادب خام ہوش ہو جانا سفید کرنا ہمارا تنگوش ہو جانا ہے جب ازان کی آواز آتی استاد نے تمام ادب سکھایا تھا ہمیں اذان کی آواز آتی ہے ہم ہاتھ باندھ کر اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں بہ ادب خاموش ہو جاتے تھے کیونکہ اذان کا نہ سننا اور باتوں میں مصروف کرنا دنیا کی حدیث پاک بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے سفے آراستہ کرنا ہما گوش ہو جانا سفید سیدھی کر لیتے فوراً اور ہمارا ترگوش او پوری خاموشی کے ساتھ بد آگے عقیدہ بھی ان کا سن لیجئے گا جس سے وہ کو چڑھ ہے وہ بیان کرتے ہیں لگے بھاپ محفوظ آج کل تو پلیت محفلیں کرتے ہیں جس میں رات خون پلیت مقرر پلیت سب پلیت سننے والے پلیت بیٹھنے والے بے دین نیچری لا دین لا مذہب لوگ بغیرت کو پھر بکتے ہیں کیا کیا بکتے ہیں وہ لکھن پاک ہے <سؤال> مقدس تھے وہ سب چرچے مقدس تھی وہ سب باتیں وزو وردو و نمازے اور منا جاتے آگے سنیے یہ شیر بھی سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کو تھا پہلے یہی فردوس تھا جس میں ہوئی تھی ابتدا میری اسی فردوس میں کاش ہوتی انتہا میری فرماتے ہیں یہی فتباغ تھا جس کے اندر میری ابتدا ہوگی اور کاش کے اسی میں ہی میری زندگی کھپ جاتی اور مسجد سے باہر نہ جاتا سکول کی طرف نہ جاتا کاش کے ادھر ہی میری زندگی لیکن, لیکن, لیکن اب سکور کی طرف جانے کے لیے راستہ بن رہا ہے سمجھیے ذرا گھرانے تھی دنیا میں ایک تھی ہم پر مندی کی یہی سوچ ہے جو سب کا پتا دل کر بھائی دنیا میں ترقی بھی تو کرنا ہے بلندی بھی تو آ ہے قرآن پڑھ کر رہے گے تو بھائی نیچے ہی آئیں گے پیچھے ہی آئیں گے آگے نکلنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور فرماتے ہیں مجھ گھرانے کو اگر دنیاوی بلندی کی فکر تھی دامنگیر مجھے تمام بچوں میں گھر کے والدین زیادہ ذیم سمجھتے تھے تو ذہین بچہ جو ہے وہ ادھر لگایا جاتا تھا اس وقت کی عام روش تھی جس طرح کہ آج کل موٹے دماغ کا تو پران کو دے دیتے ہیں جو کہتے ہیں چھوٹے تیز دماغ کا ہے وہ ہیں. جی تو اسی طرح فرماتے ہیں میرے ساتھ بھی ہوا مجھے مسجد سے مکتب کی کی طرف نے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 دکھاتے ہیں جہاں آئی نئے آئی نئے خود بیتے ہیں یہ ڈنڈا ہوتا ہے سیڑھی کا اس کو زینا کہتے ہیں جو درجہ ہوتا ہے پوڑی کا اس کو زینا کہتے ہیں فرماتے ہیں بےدینی کا پہلا درجہ پہلا ڈنڈا وہ سکول ہے وہ کیا ہے ذرا اس کیا تاروکار غور کریں کیا فرما رہے ہیں کیسا عجیب تار فرماتے ہیں دکھاتے ہیں جا نہ آئی نے خود بھی نہیں وہاں پر جاؤ تو شیشہ دکھلاتے ہیں تو ہی ہے اور اپنی پوجا پاٹ کر جتنا کر سکتا ہے نہ خدا نہ تول نہ خاندان نہ مسلمان نہ قوم نہ قبیلہ بس صرف دوسروں کو نقصان برباد کر کے دیکھو دیکھو تو اس کی تشریح یوں کرتا ہوں ذرا توجہ سے کہیں صبح میرے حضرت کے چار میرے حضرت کے دیے ہوئے موتی ہیں میرے حضرت کے دیے موتی ہیں ان میں سے آپ کو دکھاتا ہوں میرے حضرت فرماتے ہیں چار طبقے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو اپنا نقصان اور دوسرے کا فائدہ کرتے ہیں یہ لوگ انبیاء لال ارجا سلحا ہوتے ہیں اپنا نقصان اور دوسروں کا دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اپنا اپنا ابھی فائدہ کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی تیسرے وہ ہوتے ہیں جو اپنا فائدہ کرتے ہیں دوسرے کا فائدہ نہیں تو نقصان بھی نہیں کرتے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 اب یہ سیلاب زدگان کی امداد کے مسئلے کے اندر جو واقعات آپ کے سامنے ہیں وہ دیکھ رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اخبارات میں جی لانتی کے بچے وہ قوم ڈوب رہی ہے اور وہاں پر جاتے ہیں کوئی امداد کے بہانے نشہ ملا دیتے ہیں اور پھر جناب جی وہ کھا لیتے ہیں تو ان کا مال اور جان اور جناب مال اور عزت اٹھا کر لے جاتے ہیں جی یہ جناب جی پھر جو امداد کے نام پر جناب مال وغیرہ سامان اکٹھا کرتے ہیں اور راستے میں گبن کر کے لے جاتے ہیں اور سہرل پادری جو کا جو مال جا رہا تھا وہ کل کے سامنے جی میں وہ جیو ٹی وی والے نے موٹر وے پر پکڑ لیا پانچ ٹرک جا رہے تھے سہول پادری کی طرف سے تعلق قادری صاحب کی طرف سے بزرگ جو ہے شاہخل اسلام تو ان کی طرف سے جا رہا تھا تو جناب پانچ ٹرک پانچ میں جو ایک پہلا ٹرک تھا اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک ڈالے برابر سامان تھا اور پیچھے جو چار ٹرک تھے وہ بالکل خالی تھے اور اوپر سے تنبو اور ادھر سے جناب مطلب کپڑے شپڑے جناب بینر پورے اور جناب سیلاب ددگان کی ممتاز کے لیے پانچ ٹرک جا رہے ہیں یہ تو شیخ الاسلام ہے اس دور کے اب جو اسلام سے ذرا دور ہے ان کا حال معلوم کر لیجیے یہ تو شیخ ہیں بے غیرت کے بچے سمجھنی بات کی آ رہی شاہ صاحب فرماتے ہیں ڈبدیا نال بھی ٹھگی ڈبدیا نال بھی خیر فرماتے ہیں جہاں دیتے ہیں پہلا درس ملاب سو بغاوت کا جہاں بولتے ہیں تمہیں الی نسلی بغاوت کا کیا پوچھتے ہو سکول کیا بلا ہے فرمایا پہلا سبق وہاں سے وہاں پر مذہب سے بغاوت کا ہوتا ہے اسلام سے بغاوت کا ہوتا ہے ہاں بھائی بچے اسلام سے باغی ہو جائیں اسلام تو پرانا مذہب ہے ہاں اسلام آپا ہے بھائی ترقی کرنا ہے تو اسے ختم یہ چھوڑنا پڑے گا چھوڑنا پڑے گا میں نہیں کہہ رہا بھائی بوتے ہیں تخم اولین نسلی عداوت کا فرمایا سکولوں میں پہلا سبق مذہب سے بغاوت کا ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ نسلی عداوت کا بیج بھی پہلا ڈال دیتے ہیں نسلی عدالت نسلی عداوت کا بیج کیسے ڈالتے ہیں اس مسئلے کو سمجھنا پڑے گا بھائی اس کے ساتھ تفصیل ہوگی نسلی عداوت کا یہ پٹھان نسل ہے یہ ہندو یہ سندھی نسل ہے یہ پنجابی نسل ہے یہ, یہ مہاجر نسل ہے اس کو آپس میں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 اور دیکھو اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ وہ نسلی عداوت کی بجائے اسلامی اقوت جو سبق دیتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آج کے موقع پر سب کو اکٹھا کرتا ہے عمرہ کے موقع پر سب کو اکٹھے کرتا ہے اکٹھا کر کے ایک قسم ایک رنگ کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں ان سلے دو کپڑے ہوتے ہیں جن کو احرام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ با... وہاں پر لوگ مسلمانوں کو سبق دیتا ہے کہ ایک کپڑے میں آج ملبوس ہونے والوں سمجھ لو آج کے بعد کے عربی اجمی اور پٹان پنجابی کا فرق نہیں ہے تم سبھی کو ایک کی ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود عارض نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ ایک ایک, ایک, ایک ہوں ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے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 یہ نسلی جنگیں جو ہوتی ہیں نا لسانی جنگیں گروہی جنگیں ان کا ذمہ دار ٹھہرانا ہے انہیں کو سمجھنا ہے مجرم بس حفیظ کے بقول کہہ رہا ہوں اپنی بات نہیں کر رہا جہاں ماں <سلام> باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو جہاں ماں باپ سے <سلام> چون کو جہاں جھوٹوں کا پچاس دیا جاتا ہے سکون کو <سؤال> فرماتے ہیں سکول کیا ہے اس قوم کی خدمت کر رہا ہے ماں باپ سے بچوں کو باغی کر دیتا ہے ایسے باغی کرتے ہیں لانتی جب پڑھاتے ہیں آ بھائی پرانے لوگ بے عقل تھے بندر تھے اب انسان بن رہے ہے تو بچہ تو باغی ہو گیا اسی وجہ سے بچے ماں باپ بڑھے کو کہہ دیتے ارے کہ بھائی ارے بڑھے بابا تمہیں تو پٹا نہیں ہے دنیا کہاں جا رہی ہے ایسے کم وقت ہیں کہ پیسے بھی لگا رہے ہیں اور اولاد کو اپنے سے باقی بھی کروا رہے ہیں واہ بھائی واہ اگر سودا سیکھنا ہو تو ہماری کون سے سیکھیے یہ <laughs> <يه> بدھو کون <قوم. laughs> ایسا جی سودا کرنا جانتے ادر جہاں جھوٹوں کا پسخردا دیا جاتا ہے سچوں کو جھوٹے انگریز ان پسخردا کہتے ہیں جھوٹا جڑا کھا کے کوئی بچا سکتے وہ کہتے ہیں جھوٹے کی جھوٹی تعلیم سچوں کو دیتی جاتی دی. ہے لانتی نے جھوٹیاں تعلیم جھوٹھی سچیاں بتاؤ کہتے ہیں جی تعلیم کو کچھ نہ کہو لانتی وہ تعلیم کو جھوٹا کہہ رہا ہے تو کہتا کچھ نہ کہ جہاں باقاعدہ کی تعلیم ہوتی ہے جہاں شیطان کی تعلیم ہوتی ہے <تصفح> کہتا باقاعدہ طور پر بے پر کافر بننے کی تعلیم دی جاتی ہے سکولوں میں یہ بھائی سنو یہ سنی سنائی نہیں کر رہا یہ گزرا ہوا ہے اس راستے سے حفیظ ہے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 جو کام تم نے کیا ابو جال نہیں کر سکا فرعون نہیں کر سکا نمرود نہیں کر سکا پروفیسر کہنے لگا بھائی وہ کیسے اس نے کہا رے بھائی کیا پوچھتے ہو میں جتنے پہلے کافر گزرے ہیں سب مجھے کہتے تھے لیکن تو واحد ہے کہ تو نے میری تعظیم سکیلیوں کے دلوں میں بٹھا دی ہے آ, اسی لیے محشر خیال کے حوالے سے غالباً نثر اردو کتاب جو ابو جال یونیورسٹی جس کا نام زکریہ یونیورسٹی ملتان کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے شیطان حسن معاشر کی شریعت کا پیغمبر ہے اب بتاؤ یہ کتے کے بچے پروفیتروں کا کام ہے کہ شیطان کو بھی پیغمبر کہہ دیا کہتا ہے حسن ماشی کی شریعت گناہوں کو اچھا سمجھنے کی شریعت ایک ہے ان کے نزدیک یہ بھی شریعت ہے نا اس بلّا اور اس کا پیغمبر یہ ابلیس کو سمجھتے ہیں اور اس سے امتی سکولی ہیں کیونکہ پیغمبر کا امتی ہوتے ہیں نہیں ہوتا ارے معلوم ہوا یہ رسول اللہ کی امتی نہیں ہے ابلیش کے امتی میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا جہاں باضابطہ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے جتنے شیطانی لوگ ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ تعظیم ہوتی ہے انگریزوں کی انگریز خود شیطان ہے شیطان کی باقاعدہ تعظیم ہو گئی جہاں مگروریا گا اخلمبی نام رکھا ہے جہاں جورو جبا ہے بلندی نام رکھا ہے کہتے ہیں یہ سکول کیا ہے فرماتے ہیں جتنا کوئی بڑا حرصہ, مکار اور ریاکار ہوتا ہے نا کہتے ہیں بہت عقل مند بہت, بہت, بہت, بہت, بہت یہ سر جتنا مکار بہت چلا شاطر دغاب دھوکے باز وانتی ہوتا ہے اس کو عقل مند سمجھتے ہیں سمجھ نہیں بات کیا آ رہی ہے اور جو دھوکہ بازی فراڈ چکر بازی نہیں جانتا اس کو کہتے ہیں یہ تو بیچارہ سیکھا ساتھ ہے اس کے پاس تو عقل باس ہی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں یہ دنیا میں کیسے گزارا کرتے ہیں کہتے ہیں کتے کے بچے کو نہیں کہتے جہاں جور و جفا کا سربلندی نام رکھا ہے جتنا کوئی بڑا ظالم ہوتا ہے کہتے ہیں یہ اتنا علاقے کا بہت بڑا سردار ہے جتنا دلہ بغیرت ہوتا ہے حرام زادہ اس کو اتنا بڑی شان والا بغیرت کے بچے سمجھتے ہیں وہ سمجھ گیا اسی وجہ سے ووٹ جب دیتے ہیں یہ لانتی تو ہمیشہ حرام زادوں کو دیتے ہیں حلام حلال زادے تو ان کو اچھے لگتے نہیں آگے فرماتے ہیں میں پہنچ گیا اس وانچی کے اندر وہاں داخل ہوا میں آ بخوش ہوتا میرا وہاں داخل ہوا میں آ سو سوکھتا میرا سبق مشغل کے بنے لٹ گیا دو ہوتا میرا کرتے وہ میرے سڑے نسیب ایڈے لانتی جا میں داخل ہوا جہے مسجد سبق پڑے سن سارے جانے بھول گئے میں اس لانتی اس لانتی بندے میں جڑا میرا پس ہاف والے میٹرک لانتی حفیظ ہے اتنے دین کا سبق پڑھیا وہ سارا بھول کے کفر کا یاد رہتا ہے اسلام تو بعد کفڑ پڑھنا لانتی رب ناضی کرنے پیا کرنا بس وقت پٹھے کامل تو یہ ایسا جیسے کوئی آدمی حلوا کھا کر اوپر کہٹی کھانے کے لیے جا رہا ہوں ادھر لیکن میں آپ چٹی نہیں کھاتا میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پاؤٹ بھائی فرماتے ہیں سبق مسجد کے بھولے لٹ گیا دوست میرا جو میں جمع کیا تھا وہ یہاں اس موینج کو یہ سکھانے مسجد کے استاد کے اوساف بیان کیے آپ ان لائنوں کے کر رہے ہیں کہ یہ بے غیرت کے بچے جو بیٹھے ہیں پروفیسر ماسٹر اور پھر کہتے ہیں استاد کا احترام کریں تو یہ لائن کیسے استاد ہے معین تھے یہاں استاد مجھ کو یہ سکھانے پر کہ اب اللہ نہیں ہے اور زمانے پر یہاں کہ وہ استاد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 وہ ان سے پوچھو لائنو تلوار تو پہچان رکھتی ہے کس کو مارنا ہے بلال کو بچانا ہے ابو جال کو مارنا ہے اور ایٹم بھی تمیز رکھتا ہے وہ خود ایٹم ہے سائنسدان دان کوئی مار دیتا ہے آہ.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 بھائی جی چھاج وہ دانے ساف کر رہا سلے بھوسا وغیرہ روڑ تھلے ڈگ رہے سن تے جناب جی کوئی دانا بھی ایک ادا ڈگ پہ جناب پرو جی تھرے کہ پرو چھانی پیس پہ ان شرما کہ بولیا وہ آخیا وہ تے تان بوا اتو رکھنی آٹا تھلے ڈیک دینی دانا ربو کروڈ تو بوسا تھلے فٹنی اتوں مشال بن گئی ساری تو مثال بن گئی سر کی تے بولنے چھانی چاننی کیوں, کیوں بولے جنہوں سو سراخ ہوے کوئی لانتی میں شرم کرو بغیر بچو وہ بولتی تو تلوار بولتی ایٹم کیوں ایٹم بولے جڑا ساری دنیا مکان پھر ماری چاہی جا دا ایٹم آیا دہشت گرد ہو یہ تلوار دیتا اور دہشت گردی ثابت کرو خیر کہیں ہاں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے استاد پر اسی وجہ سے لانتی یہ سکول اسلام کے جہاد کو دہشت کہتے ہیں نا دہشت گردی کہتے ہیں لیکن یاد رکھنا دہشت گردی بندے میں نہیں اصل میں اسلح آج ختم ہو جائے دہشت گردی ختم لیکن یہ لانتی اصل آپ عام کرتے ہیں اور بندے مارتے ہیں کہیں نامے جہاد آئے رہتے ہستے تھے پرانے غازیوں کو ہستے تھے جاد نام عما اسلام باد ہسدن پرانے تھا دے غازی غازی جناب خالد بن ولید سرکار جیسے محمد بن قاسم جیسے محمود غز جیسے ان کو ترزن اور ڈاکو کہتے تھے ہمارے استاد سکول کے اتنا وانتی تھے مجھے ان کے حضوروں کے ساتھ خجالت کا کہ یہ تعریف ہے میں آ کے بچہ سب مجھے شرمندگی آئی سار اسلام کی تاریخ ہے کہ یہ آد کو دور جاہلیت کا یہ تو ذکر ہو رہا ہے اتنا گندا مذہب اسلام مجھے کا زمانہ تھا اسی میں ہو گئے میرا بچپنا سی اتر شروع بن دین تو دوری کا مجھے سبق مل گیا جڑا ملنا سر یہ دنیا اور دنیا ہی اور تو مقصد اور تے نہ خدا نہ رسول نہ دین نہ قرآن نہ ایمان نہ مسلم نہ انسانیت نہ اخلاق نہ آداب نہ شعور تے کچھ نہیں سی اتے تے کتے سور بنا کے ہڑپ ہر پاڑا پن چاوڑ تھام راتبا انتنا کرنے کا سبق سی ہو سبق ہے کوئی سی یہ دنیا اور یہاں پر جن تور دسے جن وہ سارے, سارے, سارے بے ڈنگے سن یہاں <سلام> قرآن تھا خود ساخ تھا قانون تھا کوئی یہاں مذہب نہیں ایک اور ہی مجھم تھا کوئی یہاں قوموں کی تفریحے یا ملکوں کی تقسیمیں یہاں روحوں کی تفریح کے فیا جسموں کی جو تمین تو قوموں کو جتا کر کر کر بانٹ کر کے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 کچھ آدھی دنیا پر اسلام کی حکومت ایک تھی اور اب عرب کے لانتی لاہور جتنا ایک ایک حکومت ایک ایک ملک بنا ہوا ہے اور حکومت ہو رہی اور, ایک ایک اور, اور پھر نام رکھ دیا متحدہ عرب ہمارا لاکھ لانا تقسیم کر کے پھر کر دیا متحدہ, دیا متحدہ. واہ تمہارے اتحاد تو بھی قربان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 ہے کپر کے طلبا بغیرت کے بچے اور بنا دیا تم نے اسلامی طلبا ہے کیسی عجیب مانت ہے ادھر سے وہاں بھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہم نے بنا لیا اسلامی جمیت تھا بابا یہ تو ایسے ہے جیسے سور کے اوپر پٹی لگا دو لنگی گندہ نالا لاہور کا چل رہا ہے لاہور سے گندا نالا اس پر تختی لگا دیں باہر سے نہر فرات کا پانی پینے کے لیے کنجر فراطا تو اسلامی نہیں کفریا تو سمجھ بات کیا آئی کفریا فیڈریشن ہے آگے شاہ کہتے ہیں افسوس کا ذات کرتے ہیں میں میں میں جاتا یوں سن ہو جاتا جو معلوم ہے کاشوں دن معلوم ہو جاتا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 کہ فیل ہم زندہ باد وہ تو زندہ باد ہے فقیر بن گیا تو زندہ ہو گیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں میری رو داد ناتا نہیں ہے افانا برف اچھانا کبھی اک پا نہ جائے کی چوکی تب فردانہ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 لیکن پھر آگے سے فرماتے ہیں میرے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ میں اپنی ذاتی کسے آپ کو سنا نہیں فرصت مجھے بھی کسے بات سنانے کی مگر یہ داس بہی سارے زمانے کی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 مثال عام ہے چمن ز مدبگی ہجن کی روشنی تب دشمن جان کی فرماتے ہیں بھائی یہ قصہ نہیں یہ مثال ہے میں اپنے آپ کو بطور مثال پیش کر رہا ہوں چمن زیادہ نے مکتب مطلب. سکولوں کے جو یہ وانتی باغ کے پودے نا اگے ہوئے ان کی بربادی کی داستان کی میں مثال پیش کر رہا ہوں اپنے آپ کو مثال بنا رہا ہوں جن کی روشنی ہے تباہ مذہب کی دشمن ہے جان مذہب کی دشمن ہے کہ ان لائنوں کی روشنی جب ملتی ہے تو دشمن مذہب کے قاتل بن جاتے ہیں ہے جن کی روشنی ہے تباہ دشمن جان مذہب کی ان کی روشنی ہے تباہ جان مذہب کی دشمن ہے کہ جب یہ روشنی پا لیتے ہیں تو اس وقت دین کے کاتل بنا کر سمجھ نہیں آئی کرو ابرت کی آنکھوں سے دلیا جن گارا ایک ہوتی ہے حسرت کی نگاہ ایک ہوتی ہے عبرت کی نگاہ حسرت کی نگاہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ <سرح> بھی مجھے مل جائے یہ بھی مل جائے اس کو ملا مجھے بھی مل جائے عبرتی ہوتی ہے یا اللہ ہماری توبہ جو ان کے ساتھ ہوا کہیں ہمارے ساتھ نہ ہو جائے یہ عبرت نہیں وہ کیا فرماتے ہیں حفیظ کیا کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کرو عبرت کیا پھوسے نئی دنیا کا نظارا نظر آتے ہیں محبت کتنے محبت خود گرز خود خود آرا فرماتے ہیں او بے وقوع مسلح حسرت کی نگاہ سے مت دیکھ کے یہ ترقی یہ شیطان مجھے نہیں ملی فرماتے ہیں اس میں عبرت کی نگاہ سے دیکھ تو دیکھ کتنے خود غرض نظر آتے ہیں اس میں کتنے خود بین لنگ جو اپنا ہی الو کچھ بغل میں رکھتے ہیں اور کتنے خود آ جو ہر وقت اپنے آپ ہاں کو سمارنے اور دوسروں کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں توجہ نہیں فرما رہا. اگر اقبال کی زبان میں اگر اکمال کرندر لاہوری کی زبان میں کہوں تو یوں کہوں کلیکشوری دا خواب گائے رو رو کے کہہ رہا تھا کل ایک کلیکشوری دا خواب گاہو نبی پر رو, رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے مت ہیںشک دربار رسالت میں رو رہا تھا رو رو کے یہ کہتا تھا کہ یا رسول اللہ مصر اور ہندوستان کے مسلمان اب ابتدائی دور تھا بھی مصر اور ہندوستان مسر میں آگے آگے تھا مصر اور ہندوستان کے مسلمان اپنی اپنی قومیت اور ملت اسلامی کی بنیاد ہی بچا رہے غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی خدا تیری قوم کو بچائے یا رسول اللہ یہ اپنے آپ کو لانتی دیکھنے والے یہ اپنے پر نظر رکھنے والے سمجھی خدا سے قوم کو بچائے خدا ہے غزب ہے غزب ہے خدا کا غضب ہے امت پر یہ رابر ملا پیر جو اپنے آپ پر نظر رکھتے ہیں دلے کوٹھی بنگلہ گاڑی اسی کے چکر میں رہتے ہیں جی اپنی اولاد کو جناب لندن اور یورپ کو ادھر بھیج کر اور کہتے ہیں کہ جناب مال آ جائے سرمایہ آ جائے پیسہ آ جائے چاہے اچھا یہ کافر ہو جاتا ہے کافر ہو جائے تو جی فرماتے ہیں غضب ہے یہ خدا کا غضب اور قہر ہے امت پر ایسے لیڈر اور راہبر خنازیر جو ہیں فرماتے غب ہے یہ منفا خود بھی خدا تری قوم کو بچائے بگاڑ پر پورے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں بگاڑ بگا کر تیرے مسلموں بگا کو بگاڑ بگا بگا کر تیرے بگا مسلموں بگا تیرے مسلم کو یہ اپنی عزت بچا رہے بنا رہے ہیں اور ایک آخر میں کہتے ہیں کہ آخر میں کہتے ہیں ہمیں ہمیں بھلا ہمیں بھلا حریم مغرب یہ زائرین ہری میں مغرب یہ زائرین ہری میں مغرب ہزار رحبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں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 اللہ اور ان اضرا سے کم ہے بھائی دیکھو نا کیا خدمت کر رہے ہیں فرماتے ہیں یہ انسان ہے مگر انسان کو بدف دے پرو مسلم ہے مگر اسلام کے متو بدف دے پروار وہ کیا جادو ہے جس نے ان کی سیرت منہ کلب کر دی یہ کس نے دل کے اندر اس لیے خبر محسوس بھر دی مگر کیا ہے خطا ان کی مگر کیا ہے قصور ان کا نئی تہذیب کی پستی سے ابرا ہے شور ان کا گہنا لکھی کیا قصور ان کا ضور شمار کریں کیا قصور شمار یہ نئی تہذیب ہے یہ ایسی پست کمینی اور لچی کہ ان کے پاس آئی ان کا شور ادھر سے آیا تو یہ بے شور بن گئے توجہ نہیں گئی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 یہ تو ایسے ہے جیسے ایک شخص نے سنڈے ڈھگے رکھے ہوں سان رکھے ہوں بکرے چھترے رکھے ہوں اور جناب کوئی ولٹویا لے جائے تو برتن لے جائے گا حضرت لسی تو دے دیں وہ کہے گا وہ نیچے کھڑا ہوا ہے شابس چولے پگل کا بچہ کبھی سان والا ہاں جی کٹے وچھے اور سان رکھنے والوں کے گھر سے لسی تو انگریزوں کے گھر سے شعور بھی بے شوروں کے گھر سے شعور بھی وہ ماں پر چڑھتے ہیں دلہ جو اس کو شعور والا سمجھے کافر ہے یاد رکھنا قرآن کا فیصلہ جس کو قرآن کا علاج یا شعورون جو کہ یہ شعورون کافر ہے اس نے لا ہٹا دیا سمجھنے لگی بات کی جس نے قرآن کا ایک فکر کر دیا کافر ہو گئے قرآن کہتا لا یا شعورون وہ کہتا یہ شعورون لا ہٹایا کافر ہو گیا سمجھنی بات کیا ہے بس دو شیر جائے گا ختم ہوگی کہانی آپ کا پیٹ شریف شدید انتظار میں ہے اس انہی انہی کے حال پر خادق ہے سادک حضرات اکبر پرتے ہیں لڑکے ہمارے نور پی کھو کر غضب یہ ہے کہ بھجلے پے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 حدیث پاک سنا کر بات ختم کرتا ہوں ان لائنوں کی اسی نئی روشنی کے لفظ کے خلاف حدیث رسول اللہ سناتا جو بےحقی امام نے شعب الایمان شریف کے اندر نقل کی ہے روایت کی ہے اور ان کے علاوہ بھی تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا, تستغضیع لا, تستغضیع لا تستغضیع بنار المشرکین مشرقی مشرکوں کی آگ سے روشنی مت لو حسن سن رضی اللہ تعالیٰ مانا پوچھا گیا حضور مانا کیا آپ نے فرمایا مشروبوں سے مشورہ مت لو मتلو, مت لو مشرقوں سے مشورہ مت لو رسول اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ مشرق مطلب. لیکن آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا مشروب کو, مشروب کو, کو کوئی آگ سے روشنی مت لو کیوں میرے آگ کا نام بات دیکھ رہے تھے وقت آئے گا نئی روشنی کا نام لیں گے اور کہیں گے نئی روشنی حاصل کرو میں پہلے ہی بتا دوں گی روشنی لینے کے قابل ہے ہی نہیں یہ لینے پھر سے روشنی لے گئے تو روشنی تو مل جائے گی لیکن جھگا سڑ جائے گا توجہ روشنی مل جاتی ہے بھائی لیکن hey, hey! گھر کا گھر جل جاتا ہے گھر hey. جل گیا تو اس روشنی کو کیا کرو گے اب کہ کہتے ہیں ان کے کلام پر ہی ختم کرتا ہوں کس ختم ہو گیا اقبال فرماتے ہیں کسی خبر تھی کے کر چراغ مصطفی کسے خبر کے چلے کر چراغ لو کسی خبر لے کر چراغ لو جہاں میں آگ لگاتی ارے بھائی سنو اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر اسلام کے نام لینے والے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 شوقوں نے ماں تمام شد و قصہ ہے شاقہ تمام شاید دوستوں وعدہ کے مطابق آج افیر جلندری مرحوم کی نظم مسجد کی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 حوادث نے ورٹا کتابیں زندگانی کا <سؤال> یہ وہ دن تھے کہ گل کھلے لگے تھے باز ہستی میں بہار رنگ بو آوار تھی انسان کی بستی میں جوانی آ گئی عشک گیا بے چار گیا نئی بارف تگی آئی نئی آر گیا پرماتے ہیں میرے ابتدائی جوانی کے دن تھے بات جوانی آئی دنیا کا عشقہ گیا بیچار چارگی آ گئی عشق بھی دنیا کے اور کچھ کر بھی نہیں سکتے جی آوارگی آ گئی آوارہ دہن بن گیا ابتدا میں آوارہ ہو گیا جوانی کے اندر چمن زار پر گٹائے شولرز آئی مغرب سے الحادی دی تیز تیز ہیں متحک بکتی کا جو میرا باغ تھا نا. نیک بختی کے میرے باغ پر گھٹائیں شو لرے گئی ایسے گھٹائیں آئیں کہ جنہوں نے آگ برسا دی میرے نیک بختی کے باغ کو جلا کر رکھ دی وہ کیا روخ مغرب سے لہ دی ہیز تیز آئیں روخ مغرب سے او مغرب والے پاس ہوں یورپ والے پاس ہوں احادی ہوا بڑیاں تیز تیز آئیاں الہاد کہتے ہیں کفر کی طرف میلان کو کفر کی تہذیب اپنانے کو کفر کے نظام کفر کے جناب جی فکر و عمل کی طرف جب کل میلان ہو جائے تو اس کو الاد کہنا اور یہ کفر ہے الہاد کفر ہوتا ہے سمجھ بات ہے برا توجہ سے کہا ہے نا سبحان اللہ فرماتے ہیں لباسِ حسن میں شیطان کی پرچھائیاں دوڑی بذا کے آشکی بن کر میری رسوائیاں دوڑی فرماتے ہیں یار کیا بتاؤں حسین لباسِ حسن میں شیطان کی پرچھائیاں دوڑی ہوئے ہوئے کہ تھا شیطان شیطان کے سائے مجھ پر پڑ رہے تھے اور میں سمجھ رہا تھا کہ یار یہ تو بہوتاسیم کسی آدمی کا سایہ پڑ رہا ہے تھا شیطان کا سایہ کیا مطلب کہ انگریز کی تہذیب دیکھنے میں تو اچھی معلوم ہو رہی تھی لیکن سراسر شیطان تھی تباہ کرنے والی تھی نگاہ باں کون تھا مجھ پر یہاں جس کی نگاہ ہوتی یہ مکتب تھا کوئی مسجد نہ تھی جو سب دے رہی پر کیا تیار یہاں پر کوئی بچانے والا نہیں تھا کوئی پاسمان نہیں تھا کوئی نگاہ نہیں تھا کوئی محافظ نہیں تھا کیونکہ یہ مکتب تھا سکول تھا کوئی مسجد نہیں تھی جو میرا دین ایمان انسان بچا لیتی <سؤال> <سؤال> فقط ماں باپ نے حسرت سے دیکھا اس تباہی کو مگر وہ روک سکتے تھے مگر وہ روک سکتے کس طرح کہا رے اللہ کو oh, oh, oh. میرے ماں باپ حسد کی نگاہ سے میرے دین کے باغ کو اجڑتا ہوا دیکھ کر روتے تو تھے لیکن سوائے رونے کے اور کیا کر سکتے کار الاہی تھا اس کو کیسے روکتے میں بے دین بن چکا تھا لا مذہب بن چکا تھا oh, oh, oh. oh, oh. آوارہ بن چکا تھا وہ کیسے رو میرے مکتب کے استادوں نے اتنی مہربانی کی کہ میرے پاس بالو ہی سے میری پاس بانی کی پر بات ہے میرے جو سکول کے کمینے استاد تھے انہوں نے اتنا مہربانی کی کہ مجھے میرے محافظوں سے بچا لیا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 یہ کارندے تھے شاید اب دلائے آسمانی کے حوالے کر دیا مجھ کو بلائے نا کے سر ہیں یہ استاد کیا تھے یہ تو حضرت کوئی آسمانی عذاب کے کارندے تھے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 وہ ڈاکو اعلان تھی اور ہماری بات کی تصدیق یہ کر رہا ہے کہ نہیں کہ یہ آسمانی یہ کے حوالے کر دیا مجھ کو بلائے نا کے فرماتے ہیں لانتی نے ایسا کام کیا کہ مجھے اچانک مصیبت دی تھی نا وہ لادینیت کی اس کے سپرد کرتی لیکن آگے فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ یہ میرے ساتھ ہی ہوا ہے اور میں بے دین ملحد بنا ہوں نہیں ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام محلہ ہے نئی تعلیم کی تکمی یہی ناکام ہولا ہے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 سرے بازار رسوائی اٹھا کر لے چلی سرے عام رسوائی کے بازار میں مجھے لے گئی پرانی وحشت کچھ تازہ مجموع ہو گیا پیدا سواد نجد میں ایک اور مجنو ہو گیا پیدا فرماتے ہیں یار کیا بتاؤں کہ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 سمجھ آئی کہ نہیں آئی ذرا توجہ سے کہیں سب سرے سودا زدا سر پھوڑنے کی دھن میں چل نکلا نیا فرہاد پتھر توڑنے کی دھن میں چل نکلا میں آ جی پاوا کامیابی حاصل کرا جمع. فرحاد جمع. اپنا پہاڑ, جی چوٹ. پہاڑ چوٹن چوٹن مر گیا پہاڑ کتوں جانا جی فرہاد شری فراہد دی کہانی مشہور فراہد آشقی جناب ادس شرط رکھی گئی شاہ بچ پہاڑ اٹھ کٹ کے تے انہوں ختم حاصل کرنا رہے. نشیری تھی نہ لالا تھی نہ محمل تھا مگر دستو گرے سے مگر دس گرے بان سے کوئی دستو گرے بان تھا نہ سارے خواب سن سن سن ترقی تو ہے سی بربادی ایوے سانو آ کہ خواب خیال ہی کر لو گے تو کر لو گے کہیں بہرے سخن میں غرق ہو جانا پسند آیا کہیں نغمے کے بازاروں میں کھو جانا پسند آیا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 رگے گل میں پسا میں رنگ بو کے دام میں اوکے رنگ رو گا نہیں تھا نا کیکت بجائے کی فسا دیتا ہوں نا میں جو کیونکہ انگریزی تعزیب یہ ہے ہی ناکامی کی کہانی ساری اللہ تعالی معافی طافر فرمائے خیالی آبلوں کی دعوتیں دیاروں کو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 ہار سار یعنی خیالی آبلے ہوتے ہیں نا پاؤں میں جو پڑ جاتے آبلے جو پڑ جاتے ہیں پاؤں میں سمجھنی بات کی آئی تو عبلوں کی دعوتیں دی خارزاروں کو کہ جہاں خارزار جہاں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں جس علاقے میں جس جگہ پر اس کو خارزار کہتے ہیں تو خیالی عبلے کے یعنی خیالی جو پاؤں میں وہ پھوڑے پھنسیاں بن جاتے ہیں چلنے سے تو چھالجن کو کہتے ہیں تو خیالی عبلوں کی دعوت خارزاروں کو میں نے خیالی آبلوں کی دعوتیں دی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 یعنی انگریزی تعظیم میں خیالات یا حقیقت جارت جارت کچھ نہیں ہے وہ شاعر اپنے باقی انداز میں مختلف کنایات اور استعارات باقی سے اسی ایک بات کو بیان کر رہا ہے مختلف رنگوں میں کہ ادھر یعنی حقیقت نہیں تھی صرف جھوٹ اور تھا جھوٹ تھا اور ناکامی تھی جس کو انہوں نے کامیابی کا خواب بنا کر دکھا دیا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 پوری دنیا کے عیش و عشرت کا سامان میرے پاس ہوگا ایک دن آئے گا اور میں ہوں گا اور تو جناب گا یاشی ہوگی کبھی ساری خدائی کا مجھے سامان حاصل تھا کبھی ٹوٹی ہوئی تقدیر تھی ٹوٹا ہوا دل تھا کبھی خیالات میں سارا سامان میرے پاس ہوتا سینسی کبھی یہ ہوتا کہ ٹوٹی ہوئی تقدیر مقدر سامنے ہوتا کہ یار یہ کیا ہے حاصل تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ادھر سہنے حرم سے جان میں بے جا نکلا سہنے حرم سے ہے حرم کے سہن کو تو سوار ہویا ترقی شیطانی متب یادی کو بھوت سوار ہاں بھی کیسے کرتا بس حاصل کرنا یہ تھی شاید بگولا جو شمستی کا اوستھی اور میں تھا اور جھولا خود پرستی کا فرماتے ہیں تو میں مٹ مٹی دیتی لگتا جوش بستی کا بگولا جوش مستی کا ایک آگ بگولا بنا ہوا تھا ابش کیا تھا ابستھی اور میں تھا اور جھولا خود گرستی بس ہر وقت اپنی پوجا پاٹ اپنے یہ کروں یہ کھاؤں یہ پیوں یہ یہی ہر وقت جو ہے کہ پت پرستی کے بلے میں چلتا اور آپ شکریہ بے چارے کا یہی آ رہے ہیں خدا پرستی کی بجائے وہ لانتی دنیا پرستی اور پت پرستی کوئی سر تھا شاید کے گرمایا ہوا تھا میں کوئی سر تھا شاید میں کوئی آندھی تھی کی راہ میں آیا ہوا میں کو سر شام آ سر پہ چڑھیا سر اللہ میں گرمی کا سر پہ چڑھ جاتے تو بند چکر آدمی نے تو روشنی سماج کرتے پاک ناراض وہی آندھی تھی جو کی راہ میں آیا ہوا تھا میں بس تھی لگتا ہے کہ جو مجھ کو مگر یہ نسے بے کیف آخر بے وفا نکلا مجھے مفلوج کر کے صورت موجے سبا نکلا نشہ ایک ہوتا ہے چلو تو آتا ہے تو ضرور آتا ہے یہ ایسا لانتی نشہ تھا جس میں ضروری نہیں تھا سوائے پریشانی کے کچھ نہیں تھا صرف لب گئی نشہ ایسا تھا کہ سوائے پریشانی کے کچھ حاصل نہیں تھا بے وفا مجھے مفلوج کر کے جس طرح صبح کی ہوا چلتی ہے چلی جاتے پیچھے غائب ہو جاتی ہے یہ حال تھا بس آیا ایک طوفان اور مجھے ڈبو کر غلب تھا کلزوں میں امید کا چڑھ کر اتر جانا نہ جینا اب مجھے آسان نظر آیا نہ مر جانا چاہ جان جی ہے کہ کشیب حقیقت کی منظر کشی میں کمار حقیقت بیا نہیں فرمایا کلزوں میں امید میرے امید کا دریا چڑھا ایسا اترا کہ نہ جینے کا رہا نہ مرنے کا سکولی بے وقوف دیکھ تو جو تم سے زیادہ پڑے ہوئے تھے بڑے بڑے افسر رہے بہت بڑا افسر بھی رہا ہے اب یہ جالندری جنہوں نے پتہ نہیں کتنا کتنا ڈگریاں حاصل کر لی وہ تو اتنا اپنی ناکامی پر رو رہے ہیں ارے بے وقوف میرا کیا شو تھا اس وجہ سے رونے سے پہلے ہی دھو لے ہوس گم ہو گئی آخر ہوجومے یا سو ہرما میں یہ فتنا سو گیا نیند گئی آوشے طوفان میں جس جب کوئی امید پوری نہ ہو سکی تو ہوس چلی گئی پھر ختم ہو گئی پھر کیا تھا محرومی اور ناؤمیدی کا ہجوم تھا میرے اوپر یہ فتنا سو گیا اور مجھے طوفان کے اندر نیند آ دیتا طوفان میں نیند آ گئی بربادی کے طوفان میں سو آ گیا ہوئی رخصت خیال و خواب کی ہنگام آرائی بھری دنیا کے اندر میں تھا یا میری تنہائی خیال خواب دی ہنگامہ رائی تو جڑا جلوس آیا سب جی بس دنیا بھری تھی اور میں تنہا کوئی غم بانٹنے والا بھی نہیں تھا کہ یاد تیرے ساتھ کیا ہوئی؟ عبا عبا عبا عبا عبا عبا سب جوانی کے نتائج رہ گئے با جوانی کے بول ملے تھے وہ سب ختم ہو گئے نتیجہ یہ رہا ملا کہ کتازیم کے تمنا میں کہا تھا تو ادھر سے جواب ملا لف کرانی تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا میرا بیڑا گھر کو گیا تمہارا لو داؤ کھمیا سکش در مان دو خستہ میری جر شکستہ تھی میری امید امیدہ نشے کا کمار چوڑا ہوا تھا اگڑایاں لے رہا تھا آج اس درمادہ خستہ حالت تھی جرت میری امید میری امید کیا وہ بدھی ہوئی تھی کہ کوئی پوری نہیں ہو سکتی تھی اب آگے سیلاب الحاد اور کشتی ہے ملنے سیلاب الحاد اور کشتی ہے ملت کی کشتی قوم مسلم کی کشتی کیسے الہاد اور تیدینی کفر کے سیلاب میں بھنس گئی اس تعلیم سکولی کے ذریعے افیل جالندری اس کا منظر پیش کرتے ہیں بناتے ہیں کھلیاں کھیت ایک ہنگام میں محاشر نظر آیا جب سیلاب گیر کا منظر نظر آیا میں اپنے نشے اور دنیاوی ماتا برستی کے نشے میں مست تھا جو آ دیکھتا ہوں پوری دیکھتا کیا ہوں کہ ہر طرف دنیا سر کم جس طرح سما, سما ہوتی ہے اسی طرح ہنگامہ بنا ہوا ہے نفس و نفسی کی بکار ہے ہر آدمی جو ہے وہ جناب ایک ماتا پرستی کے جناب چکر میں پھنسا ہوا ہے اور یہ اسی کوشش میں ہے یہ, یہ, یہ لے لو یہ لوٹ لو یہ کھا لو یہ پی لوں وہ لے لو ایک چکر میں ہے جدھر دیکھا نظر آئی سکون آشنا موجیں چلا تم شورنگیز شورنگ آتشی زیر پا موجیں جدھر نظر نا یہی دیکھا کہ بھائی طوفان ہے موجے ہیں اور ایسی ہیں کہ ٹھہرنے والی نہیں لوگوں کے اوپر سے گزر رہی ہیں لا دینیت اور لحاظ کے طوفان کی موجے <سؤال> بلا کا جوش پوشیدہ تھا موجوں کی روانی میں کما تھی اس طرح جیسے لگی ہو آگ پانی میں جب بھی نہیں ہوتی آواد بھی نظر آتے تھے دریائی بلائیں بھی فلک پر چھا رہی تھی تند تم طوفانی بھی <reconnect eyelid forward> بس کو آپ کے ہاتھ سامنے آ رہے تھے مسلم قوم کی بربادی کے تہے آپ اس شیر پر غور کرتے ہیں یہ شیر تو سونے کے پانی کے ساتھ لے کے قابل ہے بھائی بے ماسی تھی نئی دنیا کی ایجادیں دہائی دے رہی تھیں ڈوبنے والوں کی فریادیں فرماتے ہیں یہ جتنا دنیا کی نئی ایجادات ہے نا میں نے دیکھا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 کہ پانی کو عبور کر کے تح میں جا پہنچتا ہے کیا مطلب, کیا مطلب؟ <تصفيق> کہ جو بھی سہسی جادات حاصل کر رہے تھے حفیظ کا ہیں چاہے وہ ملا semester چاہے وہ پیر چاہے عوام چاہے کوئی میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے وہ بے دین اور بے انتہا درجے کے بے غیرت بے گنا گناہ گار بنتے تھے اور پھر ت... جا کر ان کو کوئی یہ سہسی چیز مل جاتی تھی بے ماسی ماسی ماسی ماسی ہوں کہ پانی کی تہ میں کہیں آبے پاسی تھی نئی دنیا کی ایجادیں دہائی دے رہی تھی جو بننے والوں کی فریادیں اور جو ڈوب رہا ہوتا تھا وہ پیچھے بتانے کے قابل تو نہیں ہوتا تھا لیکن اس کی اندر سے فریاد اور نکل رہی ہوتی تھی کہ یار اوپر ہو یہ کیا تھا؟ وہ روتا تو تھا لیکن پیچھے سنا نہیں سکتا جنہیں بہرے گناہ گاری میں روکے تہ نشینی تھا نظر آیا کہ ان کا ڈوب جانا اب یقینی تھا جن کو ذوق تھا کہ گناہ گاری کب سمندر میں بھئی ضرور نیچے پہ پہنچیں گے پورے سب گناہ کریں گے اور جو چیز آ جو بھی برائی آتی ہے سب کریں گے کر کر لے کے نیک مرتبہ دیش وہ جو نیچے پڑا ہوا سامان ہے سینس سائنس ایس تک تو پہنچیں گے نا تو اکبر اللہ اکبر حفیظ فرماتے ہیں نظر آیا کہ جن کو تھا کہ ہم نے ہر صورت میں سائنسی جائیداد حاصل کرنا ہے ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ ڈوب کر رہیں گے اور گناہوں کے سمندر میں یہ ڈوبیں گے اور پھر ہی جا کر پائیں گے ہمیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے کیا مطلب انہوں نے بے مان دین بننے ہے نظر آیا میں ایک کشتی میں ہوں کشتی ہے بوسیدہ سواروں اور مل ہوں کے ہاتھوں سے دی میں کیا دیکھتا ہوں جب آگ کھلتی ہے تو اس لاطینی کے سمندر میں ایک کشتی چل رہی ہے میں اس کشتی میں بیٹھا ہوں لیکن وہ بوسیدہ اور پرانی کشتی ہے کہیں سے تو اس کو ملاوں نے نقصان پہنچایا ہے وہ hey, hey, hey, hey. <سؤال> oh, پیروں اور ملاؤں نے وہ کشتی اسلام کی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 وہ مسلمانوں کا اپ آپس میں اخوبت بھائی چارگی دین دین کے رشتے میں آپس میں مضبوط رہنا وہ تھی کشتی حاجی اور وہ اخوبت اور بھائی چارگی اور محبت اور الفت اور نبی پاک کے عشق محبت والی اور دین والی جو کشتی تھی نا مسلمانوں کی وہ لوگوں کو ڈوبنے سے بچاتی تھی کہ لا دینیت کے سمندر میں اگر بچنا ہے تو ہم میں آ ہزار در ہزار جھیلی تھی تھپیڑے اس نے کھائے تھے جفا تھی ہزار مصیبت اس مسلمان اس دین والی کشتی ویک ہزار تھپیڑے کھائے سن ہزار جفا ہزار زیادتی ہیں. یہ ہر سیلاب تیری تھی یہ ہر طوفان سے نکلی تھی نئی چر نئے ارمان نئے ساما سے نکلی تھی وہ صحابہ کے دور سے چلی تھی یہ کشتی صحابہ کے دور سے چلی تھی اٹھایا بار اس نے ہر بلائے نا گہانی دکھایا سکھایا ہر بار اس نے اپنے بانی کا سلام سلام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 کے مقابل میں دکھایا تھا کمال اس نے گزارے تھے ہزاروں سے صد پنجہ سال اس نے اس وقت کی تاریخ ایک ہزار تر سو پنجا سال یعنی تیر ساڑھے تیرہ سدیاں قوت کی یہ کشتی مستعد تھی کام پر اب بھی رواں تھی رحم کے نام پر اب بھی حضور کے نام کے ساتھ کشتی چل رہی ہے مگر واہ اس وقت غفلت تھی سوار اس پر مسلط ہو گئے تھے خود گرض ار بے کار اس پر مسلمانوں کی قوبت محبت اور بھائی چارگے والی ہے دوستی اور غیر کے ساتھ دشمنی اور آپس میں محبت اور دوستی ایک افسوس کہتے ہیں واہ ہسرا ہائے افسوس اس پر غفلت آ گئی تھی اور خود غرض ملوم لوگ اس کشتی پر سوار ہو گئے جو مسلمانوں کا نہیں اپنا <سؤال> مسلمانوں کا نہیں اپنا دنیا کا گھر سوارنا چاہتے تھے مسلمانوں کا اجار خود کو بسانا چاہتے تھے یہ <سؤال> اس کشتی کے تختے توڑ کر سیکھے تھے پیرا کی یہ اس کشتی میں روزن کر کے منواتے تھے چالا کشتی کے اندر سراخ کر کے یہ لانتی لوگ اپنی وہ ایم بی بی اے ایم اے ای وزیر کو مشیر کو پروفیسر کو ڈاکٹر کو بات کر کے فلان کوئی ملا ترقی کر رہا ہے کوئی سکالر ہے کوئی دکتور ہے کوئی کچھ بلا ہے یہ جی لانتی کیا کرتے تھے کہ اس کشتی میں سوراخ کر کے اپنی چلاکی بنواتے تھے تاکہ انگریز ہمیں کہیں ارے بھائی بڑا چلا کر دے اسلام کا کیسے نقصان کر دیا دل ان... دل, ان... دل ان کے ہو گئے تھے سشیت ہم سے یہ اکثر تاپتے تھے آگ اسی کشیدگی کے اسلام اور مسلمانوں کو جلا کر یہ آگ جلانے پہ آگ کا اپنے کیا آدھی چلانا تکلف برطرف مناوٹ کی بات نہیں کرتا حقیقت کر ہوں تکلف برطرف میں بھی انہی کے ساتھ شامل تھا انہیں لوگوں کا تابے تھا اسی غفلت پہ آملے تھا <تصفح> کہتے ہیں کیا جھوٹ بولوں اور کیا تکلف کروں میں سیدھی ساتھی بات کرتا ہوں ان لائنوں میں میں بے شامل تھا جو اسلام اور مسلم قوم کے ساتھ ہی آ رہے ہم اس کشتی میں تھے دریائے بے پایا میں تھی کشتی ہوائے تند میں سیلاب میں طوفان میں تھی کشتی ہم اس طوفان کی زد پر تھے مگر بے فکر و بے غم تھے بلائے خارجی طوفان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 یہی نقشہ ہے شاہ جی کے بلائے جانے ہستی تھی میری ہماری یہ تناسانی بیٹھیں گے تسلی آرام سے کوٹی بگلا لیں گے اور آرام سے دس نوکر ہوں گے دس گاڑیاں ہوں گی فون ہو گے ہاتھ دلانا پڑے گا دروازے گاڑی کے اور کھولیں گے ہم افسر ہوں گے سر ہوں گے ٹماٹر ہوں گے بات نہیں سمجھ آئی یہی بھوت سوار فرماتے ہیں اسی تناسانی کے بھوت نے مجھے آنے پر بات کیا اور سکولوں میں یہی ہوا یہی تعلیم دی جانے پلائے جان ہستی تھی ہماری یہ تناسانی فرمایا جب کابے سے کفر اٹھے پر مسلمانی کہاں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 کلا تم کی یہ تانی کی یہ بے باقی مہاد اللہ یہ وحشت یہ منظر کی غزب شبے تاریخ بھی میں ماں جو گرتا بے سنی ہائل نہنگا اجل کی نیتیں بے داد پرمائل مگر مچھلی طرح میں پھسنا وفا کی سسکیاں قیمت کا قسمت کا رونا موت کا ہنسنا قسمت فرماتے ہیں وفا کی سسکیاں پھر رہی تھی قسمت کا رونا تھا موت ہنس رہی تھی کہ ادھر کشتی ہے ادھر مندار ہے اور پنسی رہی ہے فقط ایک سر پھرا شاہ جی پتا نہیں اب خدا جانے وہ کس کو کہہ رہے ہیں امام محمد رضا کی طرف اشارہ ہے بارل ہے میاں شیر ربانی کی طرف اشارہ ہے کس کی طرف اشارہ ہے جس نے اس کی الٹی قسمت کو سیدھا کر دیا یہ ظاہر بات ہے اسی کی طرف اشارہ ہوگا فقط فکت ایک سرفرا اللہ طوفانوں سے لڑتا تھا ہوا کے آب کے جنوں سے شوانوں تھا اگرچہ نام میں امبو در امبو انسان تھے یہ سب ملا کے ہم قوم تھے یا ہم مسلمان تھے یہ سب تھے یہ سب تھے اکل و جرت میں ارست اسکندر اسکندر مگر آرام سے لیٹے ہوئے تھے ناؤ کے اندر مسلمان جتنے تھے سب کشتی تھے چلی جاتی تھی کشتی قسم کی موجوں سے ٹکراتی ابھرتی بیٹھتی دبتی دباتی اور چکراتی کہیں گرگر کے منہ میں کہیں پرشوں اور دھارے پر کبھی اس کے اشارے پر کبھی اس کے اشارے پر ہوا کے دوش پر خوفار تو کی فوجیں تھی پہاڑ اٹھ اٹھ کے ٹکراتے تھے یا پانی کی موجیں تھی فلک پر بے تحاشا دوڑتے تھے ابر کے گھوڑے کڑکتی بجلیاں برسارہی تھی آپ سی چوڑے اڑا کرتے تھے سدموں سے گر کے جس طرح لختے اکھڑتے جا رہے تھے رستہ رستہ ناؤ کے تختے تھا جب ہے کوئی پرواہ نہیں تھی ناؤ والوں کو کہ طوفا میں نظر آتی تھی خامی باکمالوں کو انہیں معلوم تھا گرتا کو ہے گھڑی بھر میں یہ بیڑا اب نہ تیرا ہے نہ میرا ہے انہیں دعوے تھے بارے زندگی میں نہ خدائی کے انہیں گریاد تھے گردار مشیق کشائی کے یہ طوفانوں پہ کر سکتے دکھا سکتے تھے تقریروں میں طوفانوں کی تصویر اور کچھ کر نہیں سکتے تھے یہ بلا وکر لوگ تھے سبا کا رخ ذرا بدلے تو سب کچھ جان جاتے تھے پہلے دریا نہنگوں کی نظر پہ جان جاتے تھے یہ سب چا یہ سب یہ سب چا جو پاؤں پھیلائے ہوئے کس کی بیٹے تھے پرانے ناخداؤں اور مل کے بیٹے تھے پرانے ناخداؤں اور مل کے بیٹے تھے کوئی اس کا بیٹا تھا کوئی کا بیٹا جو پاؤں پہلا کسی تھی ملتے تھے پرانے نہ سداؤں اور ملا ہوں کے بیٹے تھے مگر وہ سر پھلا یہ بھانگ دور نہیں ہو رہا یہ بھانگ دور نہیں ہو رہا پتا نہیں اس مو سے کون سا مراد ہے ان کا مگر وہ سرفرام اللہ تنہا تھا اکیلا تھا ادھر موجوں کی شدت تھی ادھر پانی کرلا تھا وہ چلاتا تھا اٹھو بھائی آؤ ادھر آؤ ذرا ہمت دکھاؤ دست تو بالو کام میں لاؤ ہوا میں اڑ چکی ہے تھچی تھچی باد بانو کی شکستہ ہو چکی ہے ناؤ مانگو خیر بانو خیر جانوں کی فرمانے لگے ہوا میں دھجی اڑ چکی ہے جو بادبان ہوتے ہیں جو کپڑا اڑاتے حاجی لٹکا لگ لگایا جاتا ہے کشتی میں ہوا, کش ہوا کے ساتھ کشتی کو چلانے کے لیے وہ فرمانے لگے ملارے بھائی وہ ختم ہو چکا اس کی تھجیاں ہاں میں اڑ چکی ہیں آج کشتی فکستہ ہو چکی ہے اب اپنی جانوں کی خیر مناؤ کھڑ جائیں گے پستے آؤ ان کو تھام لو آ کر سلامت ہے جو کچھ اوزار ان سے کام لو آ کر ادھر سیلاب پھر آتا ہوا معلوم ہوتا ہے ادھر گرداب بل کھاتا ہوا معلوم ہوتا ہے نہیں ہنگام سونے کا کھڑے ہو جاؤ تن جاؤ ہمارے کے مقابل آ دیوار بن جاؤ مبادان اب کے اور بھی کمزور ہو جائے یہ گرداب بلا شاید دہلی گور ہو جائے بھائی جاگو سدارا جاگو کہیں ایسا نہ ہو کہ جی کشتی کڑی یہ جن رہ گئی ہے ٹوٹی فٹی کی مگر بے سود تھا سب کچھ کسی نے بھی یاری کی نہ آدا ہوا کوئی پر سبھی ہفتے رہے ملا ہر پاگل کلا بچا لے گا نڈر صاحب نو ہے کلا بچا لے گا کشتی ڈبن والی ہوں بچا لینا بلا بلاتا اسلام لے لے کر چھڑکتے تھے تھے لے کے سب اسے دے وہ غیرت اسلام کا نام لے لے کر اٹھاتا تھا وہ اٹھو ہے جاگو ہے لیکن جو ملون تھے آگے سننے والے وہ کیا کرتے تھے بے بپور توجہ بھائی وہ کیا کہتے تھے وہ گالیاں دے کر کہتے تھے یہ پھڑ پتھر کہاں سے مگر مل اپنے فرون کا احساس رکھتا تھا وہ اپنے ساتھیوں کی آ کا پاس رکھتا تھا اسی نے جسم پر کھائے دونوں جھون کے اسی کے ساتھ ٹکرائے اے بدائے کے جھونکے وہ اپنی جان پر سہتا رہا سہتا رہا تنہا اترو ہمت کرو کہتا رہا کہتا رہا تنہا زندہ مارا زندہ کنارا مگر ہستے رہے ہستے رہے غفلت کے شہد اسی کشتی کے ہمراہی اسی مل کے بھائی ادھر بڑھتی رہی بڑھتی رہی دند دریا کی تو یا ادھر گھٹتی رہی گھٹتی رہی تو انسانی شکستہ کا منا اب بے دم ہو گیا آخل بڑھا کر حوصلہ تن میں نہ کم ہو گیا آخر گرا دریا میں چپو ہاتھ سے پتوار بھی چھوٹی شکستہ ہو گئے بالو مگر ہل نہیں ٹوٹی وہ کشتی کے محافل پھونڈتا تھا اب بھی یاروں میں انہیں تاکید کرتا تھا اشاروں ہی اشاروں میں مگر اس کے اشاروں کو سمجھ سکی ٹانا تھا کوئی سمجھ سکتا بھی ہو تو اس طرف تک تھا کوئی تھکن کا ہو رہا تھا اب اثر آہستہ آہستہ لگا جھکنے وہ سر افراد سر آہستہ آہستہ وہی سر کو ہلاؤ سے نہ طوفانوں سے جھکتا تھا نہ پھر سے جھکتا تھا نہ ہم سے جھکتا تھا نہ جھکتا تھا کبھی میروزیرو شاہ کے آگے وہ سر ایک مرتبہ پھر جھک گیا اللہ کے آگے جب سو ری کا کہ ایک آگ کے ایک آخری سجدہ تھا اس مردے مسلمان کا شکستہ ناؤ میں طوفان کی اس چیز دستی میں وہ اپنا فرض پورا کر رہا تھا بہر ہستی میں خدا کی راہ میں سلکے خدا کا خود اپنی ناؤ میں ڈوبے ہوا خدا بن کر تمسور ساتھیوں کے اور گھروں کے ل مگر از ابتدا انتہا سا بت قدم رہ میری آنکھوں نے پہلی مرتبہ یہ معاجرا دیکھا ادائے فرض اپنے رنگ میں دیکھا اچھا اچھا اچھا اچھا یہ اپنے آپ کو کہہ یہ اپنے آپ کو ادائے فرض اپنے رنگ میں دیکھا جلوانے ملا آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اس لیے میں کلا کر سو چھو سڈول ہے سڈو ٹوکروں ہے چھو لان کو سجدار کرے نا مسلمانوں کی نہ اپنی بات تو. توجہ بھئی. ہوائے ہوائے ہوائے ہوائے. اندھیری رات تھی اندھیر برپا تھا میں. مگر ایک روشنی تھی میں پائی اپنے سینے میں. سانو ساندنا ہوں پیاد ہے پھر زبانش کلام شاعر ب زبانش شاعر اس کا لوک سنو بھائی سوائے نور جس سے عشق کی گرمی پیدا تھی میرے دل میں اسی ملا کی صورت سے پیدا تھی کہ کہ یعنی میرے اندر جو اس کی گرمی جی اور تڑپ اٹھی تھی دین کی یہ اس مل اس کا مطلب ہے کوئی صوفیہ ہے کوئی فقیر درویش ہے جس نے اس پر نظر ڈالی اور جس نے بہت جناب کوشش کی مسلمانوں کو بچانے کی لیکن ٹھک کرا صرف خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور عرض ارد کی آلہ کو ہے اب یہ خدا ہی جانے حضرت یہ کس کا نام ہے تو فقیر ایسی برباد ہو چکی مگر مکتب نے بے حص کر دیے تھے اس کا مطلب جنہوں نے کچھ بتایا کہ کسی نے نہ چھوڑ یہ میں چھوڑ گیا کرتی نہ رہی کہ میں کشتی کو کچھ دے سکوں زبان قابو میں تھی ایک دا ستا یاد آ مجھ کو باقی تو میں بے حص ہو گیا لیکن ایک زبان باقی تھی اور میں کسا ہوں سباں کابو میں تھی ایک ستا یاد آ مجھ کو سنی تھی سہنی مسجد میں یہاں یاد آ مجھ کو <tos> مسجد کبھی کسا سن رہے زبان کابو اچھا ایسی وہ میں پھر تمہاری کو چنا اتنا پھر سارا مار کر مدد کر کے لکھے وہی تاریخ جس کو سب کا آئی کہتے ہیں نئی تہذیب کے بندے جسے جس پاری نہ کہتے ہیں وہی قصے میں میرے استاد صاحب صحابہ گرام کے جہاد کے قصے سنایا کرتے تھے جن کو یہ لانگتی آج کے نئی تعصیب والے پرانے قصے کہتے ہیں فرمایا وہ یاد آ گئی بنانے اور میں نشانہ بچایا خدا کے نام سے شادی تب کے جگانے کو ہوا میں لب کشا افسانے لازی سننے کو لگ رہا ہو سکتا ہے کسی کا نصیب وہ پرانے کسی صحابہ کے چن کر جاگتا کتی آخ سن اسلیا یتھی